بسرحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحم الحمۃ اللہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سعین خارن براد برادران سب کچھ اسلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو ترہتر ابلک سولہ ہیں تین سو ترہتر مجموعی دروس کا شیو تک اور سولہ جو اوراد فتحیہ کا جو ہے درخت نمبر سولہ ہے اس کا بھی ہمیشہ اول میں ہیں تو اس میں جو ہے سا اللہ کل کے درخ میں اللّہ منت السّلام کا السلام علیک کا جو سلام یہاں تک کا ترجمہ ہوا تھا زنگرہ میں اور آج اس سے آگے کی تھوڑی توضیح ہے آج کے درخت جو ہے تین سو ترہتر اولی سولہ میں حرب نب اس مبارک کلمے میں سے آگے تھوڑا توضیح دے دوں گا تو حا نا رب ناب السلام اس میں تین کلمہ ہے حئی یہ نہ یعنی ہے ایک الگ لفظ ہے نا الگ لفظ سے نہ ہمیں ہم کے معنی میں ہے ضمیر ہے منصوب متصل سیغمت مال غیر کا ہے ہائی یہ کے معنی سیغامر ہے تو یعنی تو زندگی عطا فرما تو زندہ رکھ کے معنی میں ہے حج اللہ تو زندہ رکھ تو زندگی عطا فرما نہ یعنی ہمیں ہاں جا اللہ تو ہمیں زندگی عطا فرما تو ہمیں زندہ رکھ ہائی ربنا بنا اور ہائی یا یا, یا حیاتَََََََََََََ زندہ رہنے کے معنی میں یہ سب معنی خاموس جدید میں اشتہ لکھا لغت اور رب بنا اے ہمارے رب اے ہمارے مالک کیونکہ رب کے معنی ہے نا ہمارے کے معنی میں ہیں رب جو ہے اس کے کئی معنی ہیں رب کے معنی مالک کے معنی میں ہے پالنے والے کے معنی میں تربیت فرمانے والے کے معنی میں آقا کے معنی میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پرورش کرنے والا سردار یہ سارے معنی رب کے معنی میں آیا ہے القام وس میں تو رب بانی نہیں اے ہمارے رب اے ہمارے مالک اے پال اے ہمارے پالنے والے اے ہمارے تربیت فرمانے والے اور خود رب جو ہے پروردگار پرورش کنندے مالک سردار صاحب جو میس کے ارباب ہے القام میں تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا ہائی ربنا بسلام یعنی اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کی آفات سے سلامت و محفوظ رکھ کر زندگی عطا فرما ہاں جی ہائی نہ ربنہ یعنی اللہ تو ہمیں ہر طرح کی آفات سے سلامت و محفوظ رکھ کر جی زندگی عطا فرما یعنی اے اللہ ہمیں سلامت صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا ورما یعنی اللہ جو صرف زندگی نہیں بلکہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہاں جی یعنی اے اللہ تو ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا ہوما اب یہ صحت و سلامتی جو ہے ایک لحاظ سے ظاہر ہوتی ہے آپ کا جسم صحت سلامت ہو ہاں جی آپ کو کوئی بیماری نہ ہو اور ایک یہ باطنی صحت و سلامتی کہ آپ ساب ایمان ہو آپ ساب تغوا ہو آپ ساب اخلاق ہو ہاں چونکہ بہت سے لوگوں کو قرآن کا جو لوگ جو ہے مومن نہیں ہے کافر ہے مناصف حد ہے گناہوں میں غرق ہے کوئی ہدایت نہیں سنتا ان کو قرآن نے میت الاحیہ کہا ہے می تواحیہ بزاری دیکھنے میں زندہ ہے ورنہ اندر سے مرا ہو شخص ہے اس کا چونکہ ضمیر مردہ ہے اس کا دل مردہ ہے اس کو می تواحیہ کہا ہے یہاں آئی حعبا نبی السلام یعنی اللہ ہمیں ہر طرح کے آفات سے سلامت و محفوظ رکھ کر زندگیاں تفرما اللہ ہمیں ہر طرح کی صحت و سلامتی ظاہر و باطنی حر لحاظ سے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ کہ اللہ ہمارے جسم بے صحت و سلامت و ہمارے روح بے صحت و سلامت ہمارے جسم ہر قسم کی ظاہری بیماریوں سے پاک و سلامت و ہمارے روح ہر قسم کے گناہوں سے شرک سے کفر سے شک سے ہر وہ چیز جو ہمارے ایمان کو تباہ کرتے ان تمام چیزوں سے صحت و سلامت رکھ کر ایک با ایمان اور ہاں جی زندگی اے اللہ گزارنے کی صحت و سلامتی کے ساتھ جسمانی طور پر بھی روحی طور پر بھی ایک با ایمان بات ہوا با اخلاق اے سچا مومن کی حیثیت سے جو ہے زندگی گزارنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا ہرما توہینہ ربٰ نبی میں یہ شام مانا موجود ہے رضا نگرامی ہاں جی صرف جو ہے ظاہری سلامتی نہیں اصل سلامتی تو ایمان کی سلامتی ہے ہاں جی دل کی سلامتی ہے روح کی سلامتی کہ وہ گناہوں سے سلامت ہو شرک کوفر نفاق سے سلامت ہو بری نیتوں سے سلامت ہو اچھی نیتوں کا مالک ہو ہاں نیک نیت انسان ہو پاک باطن انسان ہو پاک طیب سے باطین انسانوں یہ یہ حقیقت میں زندہ انسان تو یہ ہے نا باقی چلتے پھرتے ہیں تو وہ تو جانور بھی چلتے پھرتے ہیں چیتا شیر بھی چلتے پھرتے ہیں ہاں جی ترجمہ پھرنا کافی نہیں ہے اذین گرامی انسان کی حیات تو اس کے باطن سے وابستہ ہے باطن زندہ ہے تو وہ زندہ ہے ہاں جی اگر باطن مردہ ہے تو ظاہر کی زندگی چندن مفید ہے. نہیں شاید بلکہ اس کو گناہ کی طرف اور لے جائے تو اذان گرامی ہائے نہ رب نب اسلام اے اللہ ہاں تو ہمیں ہر طرح کے آفات سے ظاہر باطنی ہر طرح کے آفات سے جسمانی روحانی ہر طرح کے آفات سے سلامت و محفوظ رکھ کر زندگی عطا فرمایتی خوبصورت شام کلمہ حضرہ نگرانی واد خلنا دار السلام ہاں اس میں واو اور کے معنی خارف عات ہوتے ہیں عادل نہت خلا یوز ادخالن سے باوی افال سے ہے. شاعد و حجم مذکر امر حاضر کا شکایت تو عطخلنا جی؟ اور اسی سے دخلا و اطخلا دخلا باب تفیل سے اطخلا بابل فال سے اس کے معنی داخل کرنا اندر آنے دینا اندر لے جانا اور یہاں دعا میں جو ہے داخل کرنا مناسب مناسب ہے یہاں پر تو عطخلنا یعنی اے اللہ ہمیں داخل کر دے اے اللہ ہمیں داخل کر دے دار السلام دار جم اس کے دور آتا ہے اور دیار بھی آتا ہے گھر کے معنی میں ہے ہاں جی دار السلام یعنی دار الامن امن کا گھر ہاں جی اے اللہ ہمیں دار السلام دار السلام یعنی امن کا گھر سلامتی کا گھر ہے اللہ ہمیں سلامتی اور امن کے گھر میں داخل فرما اور مراد دار السلام جو ہے یہاں پر دعا میں جنت ہے چونکہ حقیقی معنی میں جو ہے قرآن نے جنت ہی کو دار سلام کہا ہے جنت امن کا گھر ہے جنت سلامتی کا گھر ہے حقیقی معنی میں سلامتی تو جنت ہی میں ہے اس لئے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان دار الٰقرۃ اللّہ اللّہ وان اے بندے مومن جنت کا گھر ہی تو زندگی کرنے کی جگہ ہے ہیں زندگی کرنے کا جگہ تو جنت کی گھر ہے ہاں جی جنت ہے کہ وہ دنت دار اللہ ہی الحن آخرت کا گر ہی حیات بخشگر ہے ہاں جی آخرت کا گر ہی زندگی کرنے کا گر ہے دنیا تو دار آزمائش ہے دار ابتلاح ہے دار بلا ہے جس طرح آج پوری دنیا کو کرونا وائرس نے ہاں جی عذاب میں ڈالا ہوا ہے پوری دنیا کو کرونا وائرس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے سب کو گھروں میں محصور کر رہے ہیں قرض سب کو گھروں میں محصور کر رہے ہیں خیر شکارف صاحب سے آگے ملنے کی اجازت نہیں مل دے رہے ہیں ہاں جی سیرگاہ ہوتا ہے سیاح گاہوں پہ جانے نہیں دے رہے ہیں گورمنٹ تاکہ ہمیں جو ہے بظاہ ظاہر سلامتی دے دے ہاں اس لیے میرے مقصد تو یہ ہے کہ بھائی جو ہے دنیا دار السلام نہیں ہے دنیا دار الزمائش ہے امتحان کا گھر ہے یہاں پر ہاں جی اگر کوئی یہاں آرام و راحت چاہے تو یہ اس کے خواب و خیال ہے یہاں ازمائش کے گھر ہے یہاں آزمائش میں رہے گا کیا ایک دن بیمار ہے ایک دن سلامت ہے ایک دن خوش ہے ایک دن پریشان ہے ایک دن ہاں جی غریب ہے ایک دن امیر ہے ایک دن اقتدار پر ہے دوسرے دن جو ہے چیل میں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آ گرامی سلامتی کا گھر امن کا گھر ہاں جی سکون کا گھر چین کا گھر تو جنت ہے جس میں سچے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے گرامی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا ان پر صد کے دل سے بامارفت ایمان لائیں سر تسلیم خم ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اللہ کے پیارے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کریں تو ایمان اور عمل صالح انسان کو جنت میں لے جائے گا ہاں قرآن پاک میں ہر جگہ ال لین امن وامن ساحط الجین امن وامنصالحات ہم سب کو وہ سرا یات سرح والہ سے بہت مختصر سرا وہ اللہ نے قسم کھا کے عاصر کی قسم الََ السان اللہ سے خوش سارے انسان گاٹے میں خسارے میں اللجین امن و عامن صالحات میرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل الصالح کیا عمل الصالح وہی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے نبی نے جو کام آ جو, جو کام کرنے کا کی حکم کیا اس کو کریں جن چیزوں اور جس طرقے پر کرنے کا اسی طرقے پر کریں اپنی منمانی ترقہ ایجاد نہ کریں ہاں وہ بتا ہیں اور جن چیزوں سے منع کے کی حرام کے ان سے بچ کے رہیں تو سمجھو آپ نے عمل صالح سالح کرتا رہا آپ کو شمار صالحین میں ہوگا زین میں لہٰذا دار السلام جو ہے حقیقت میں جو ہم دعا کے وعدہ دار السلام اے اللہ میں سلامتی کے گھر میں داخل کریں اور مراد اس سے جنت ہے اور یقیناً جو جنت ہی سلامتی کا گھر ہے جنت ہی اس چیز کے لائق ہے جس کو دار السلام کہا جائے چونکہ قرآن نے کہا ہاں آپ جو چیز کھانا چاہیں آپ کو ملے گا جو چیز پینا چاہیں آپ کو ملے گا ہاں آپ کو وہ نعمتیں ہیں جو جو آپ کا جی چاہے جو وہ مناظر دکھائیں گے جو آپ کا نگاہ خواہش کرے دیکھنا چاہے وہ آپ کو نعمتیں دیں گے جس کو نہ آپ کے ا نے دیکھی نہ آپ کے کان نے سنا آپ کے دل میں اس نعمت کا سوچ آیا لیکن اللہ فرماتے ہم وہ سارے نعمتیں بندے مومن کو دے دیں گے وہاں نہ جو ہے موسم سرما کی سخت ٹھنڈک کے نہ موسم گرما کے شدید گرمی ہے ایسے خوبصورت موسم ہے بندے مومن کے لیے ہاں جی؟ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لہذا فرمایا واد نہ دار السلام اے اللہ ہمیں سلامتی اور عافیت والے گھر میں داخل فرما یعنی اللہ میں جنت میں داخل فرما جو کہ صلاح پا سلامتی کا گھر ہے سلاپا امن کا گھر ہے ہاں جی اور یہ انسان کو ایمان اور عمل صالح کے نظر میں ملتا ہے اللہ کے حضور میں آپہ ہاں بندہ بن کے رہیں ہاں کوشش کریں انسان کوئی خطا کو سور نہ کریں گناہ نہ کریں فسق حجور نہ کریں شرک کو نہ کریں لیکن اگر انسان نے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے ذہن گرامی فوراً توبہ کریں اگر دار السلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر فورن توبہ کریں کل کے لیے توبہ نہ رکھیں ہاں جی اسی لمحے میں توبہ کریں جس لمحے میں شیطان نے آپ کو ورغ لایا تھا تاکہ آپ دار السلام میں داخل ہو سکیں حضران اگر نے کہا کہ یہاں پر تبہصر میں لکھا ہے نہ دار السلام کے حوالے سے میں نے کہا کہ اسے جنت مورات ہے اس السلام میں قرآن پاک میں آیات بھی ہے قرآن پاک میں دار السلام جنت کے معنی میں آیا ہے اول تعالیٰ علّم اللہ دار السلام دربم مومنوں کے لیے ساب ایمان لوگوں کے لیے دار السلام سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس تو ان کے رب کے پاس جو سلامتی کا گھر ہے وہ تو جنت ہی ہے نا وہ ولی اور وہ اللہ ان کا حامی ہے ان کا سرپرست ان کا دوست ان کا ہاں جی حامی, حامی ہے ان کا مددگار ہے ان کے ہاں جی مکمل دیکھ بھال کرنے والا سرپرستی کرنے والا ہے وہ اللہ بیمہ خانوں یا ان کے ان اچھے اعمال کی وجہ سے جو وہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بند مومن اس کے اچھے عمل کے نتیجے میں اچھے عقائدے اور اچھے عمل کے نتیجے میں اللہ ان کی سرپرستی کرتا ہے ان کی مدد فرماتا ہے ان کے حمایت فرماتا ہے اور دار السلام ان کے رب کے ہاں ان کے لیے چگا ہے تجما ان کے لیے یعنی ساب ایمان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سرائے امن ہاں جی امن ہے اور ان کے نیک اعمال کے سبب ان کا سرپرس ہے اللہ تعالیٰ یہ آیت سورہ انام عائد نمبر ایک سو ستائیس میں حذین گرامی ہاں جی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ علیہ قرآن فرمایا واللہ یتو تو دار السلام سورہ یونس عید نمبر پچیس میں الرحمۃ اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ تمہیں امن اور سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے ہانج سکون اور چین والے گھر کے در دیتا ہے رضین گرامی جن کے عوام سالے ہیں انہیں موت کو موت کو پریشان کننی وہ دار السلام میں داخل ہونا ہے اس نے سلامتی کے گھر میں داخل ہونا ہے جنت اس کے لیے باغات میں سے با قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک بادشاہ ہے لیکن جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں غرق رکھا کفر شرک میں غرق رکھا کوئی توبہ نہیں کیا کوئی ایمان نہیں لا اللہ پر اللہ کے دین پر اللہ کے نبیوں پر تو اس کے لیے جو قبر جہنم کی کھائیوں میں سے کھائی ہے کاٹیوں میں سے کاٹی ہے اور اس کے لیے نہایت تکلیف دے اذان گرامی لہٰذا اپنے اعمال پہ اتنا تو صالح رکھیں کہ ہم دار السلام تک اللہ تعالیٰ میں پہنچا سکیں تو یہ اور اللہ انہیں دار المن کی طرف دعوت دیتا ہے واللہ ہوئی تو دار السلام اور اللہ دار الامن کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے جو کہ جنت ہے تو آزان اس دعا کا دعا تجمہ یہ کہ وا داخل نہ دار السلام اے اللہ ہاں تو ہمیں سلامتی اور امن والی گر یعنی جنت میں داخل فرما ہاں جی واخل نہ دار السلام اے اللہ تو ہمیں سلامتی اور امن والی جگر یعنی جنت میں داخل فرما تو آزاں نگرامی یہ جو دعائیہ کلمات جو ہمارے امراد میں آئی ہوئے ان مظارک نہایت کی چاہ میں انسان اس کے ارد گرد جتنا غور و فکر کریں جتنا تدبر کریں جتنا سوچنے کی کوشش کریں ان سے معنی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں میں معرفت کے چشمے پھوٹ کرتے ہیں اللہ سے عشق آپ کا بڑھتا چلا جائے گا محبت بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ کی رحمتیں ان دعاؤں کے نیچے ہیں ان دعاؤں میں تدبر کرتے ہیں انسان کو اللہ سے عشق ہو جاتے ہیں محبت ہو جاتی ہے ہاں جی اللہ کی عبادت و بندگی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو جن دعاؤں کی برکت جن دعاؤں کو پوری سنجگی کے ساتھ سوچ سمجھ کر مانا سمجھ کر پڑھتے رہنے کی توفیق طرما اور جب بھی پڑھیں پوری توجہ سے پڑھیں عاجی سے پڑھنے کی توفیق طا فرما اے اللہ ان مقدس دعاؤں کی برکت کے واسطے اللہ تیرے اس میں بابغت رب اور اللہ کے واسطے الرحم الرحمین الرحمن, الرحمٰن الرحیم کا واسطہ اے اللہ محمد و آل محمد اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ وسلام کا واسطہ اے اللہ اس وقت دنیا جس کرونا وائرس کی وجہ سے جس پریشانی میں مسلمانان عالم جس پریشانی میں ہے اے اللہ تمام عالم جو ہے نو انسانی کو تو اس مثبت میں سے نجات دلائے اے اللہ اور نو انسانی کو اپنی کوتاہیوں کا اقرار ہو کہ تیرے حضور میں تیرے دین مقدس اسلام کی طرف پلٹ آنے کے تیرے قرآن کی طرف پلٹ آنے کے سب کو توفیق عطا فرمایا اللہ مسلمانوں کو اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما اور مسلمانوں پر تمام مسلمان عالم پر اے اللہ تیرے نبی آپ کے آل پاک کے واسطے اے اللہ تمام مسلمانوں کے مصبت سے ان کو جل جلد چھٹکاراتا فرما حسن وہ اسلامی معمالی جو اس مثبت میں زیادہ گرفتار ہے وہاں کے مسلمان اس مشکل میں گرفتار ہے اللہ جن پر یہ بیماری ملحق ہوئے مسلمان عالم میں سے ان سب کو خواہ پاکستان میں خواہ باقی دوسرے مسلم ممالک میں اللہ ان سب کو صحت و سلامتی عطف فرما باقی تمام مسلمانوں کا اپنے حفظ و امان میں رکھ دے یا اللہ خدا داد مملکت پاکستان میں بھی موجود تمام مسلمانوں کا اپنے حفظ و امان میں رکھا یا اللہ حکومت افواج پاستان جو بھی جو ہے اس عوام کی خدمت کے لیے جو کوشنگ کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اور اضافہ فرما اور اس عوام کی پریشانیوں کو دور کرنے میں انہیں مدد دینے کی توفیقہ اللہ اور تیر رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرمایا اللہ